اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنو قد انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ نے ان کے لئے قیامت میں شدید عذاب تیار کر رکھا ہے پس اے عقل والے مومنوں اللہ سے ڈرو اللہ نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے قد انزل اللّہ علیہم ذکر میں ذکر سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک قرآنِ کریم ہے اور آیت گیارہ میں رسولہ فعل محضوف ارسلنا کا مفول ہے اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مقصود مسلمانوں کو اللہ تعالی کا احسان عظیم یاد دلانا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جو قرآن کی سریح آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان کا مفہوم معانی بیان کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو کفر و شرک اور معاشی کی ظلمتوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کھڑا کر دیں آیت گیارہ کے دوسرے حصے میں جس کی ابتدا عمل صحا سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انہیں بہت ہی عمدہ روزی عطا کرے گا جو کبھی منقطع نہیں ہوگی